والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أول الصدق والصفاء ما بعده فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أن كان من الغائبين منال منوسلی <تصفح> یا سیدی یا رسول اسفلا دسلام عال سی ا سب قیا سدی اسفلاد سی خب عابیا مکین قلوب السلام روش ہے بار آجز دی دعا قادر متلق جل جلال ہو گئے نا چیز نو ہر شر فیتنے تو نجات نہ بخشے حق بولنے ح حق چلنے اور حق دلتے ہی مرنے دی توفیق آج دے جمعہ المبارک دے اندر سیدنا رحمان علیہ السلام اور کسے بیان کرنا اس واسطے اللہ تبارک و تعالی نے بڑے اہتمام نال خود ہ نو, نو کلام مجید بیان فرمایا ہے ایک پردے کو امت مسلمان بڑے سبق ملتے ہیں اس واقعے اللہ تبارک و تعالی دی مدد توفیق دے نار دوران خطاب مالک تالم ہے جو ناچیز ناچیر فوائد اور حکمت اس کسے مبارک جو سمجھائیاں اور جناب کے پیش کرتا جاوا گا جناب نو علم ہے کہ حضرت سیدنا سلیمان پیغمبر علیہ السلام دی شاہی حکومت جنات شیاتی حیوانات اور انسانات سب د اتنی وسیع سلطنت کسی نہیں ہوئی جی آپ نو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی اور اینا کچھ اللہ تعالیٰ نے انہوں نے عطا فرمایا اتنا بڑی حکومت عطا فرمائی تاکہ کوئی یہ نہ سمجھ سمجھے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے مخصوص خاص بندیا پاک بندیا دنیا دولت سرمایا دے نہیں سکتا اللہ یا وہ لے نہیں آیا ہے حضرت سیدنا سلیمان سلامان پیغمبر سوال فرمایا مینو یہ جی شاہی دے مولا جی میرے بعد کسی واسطے مناسب نہ ہوئے اس شاہی اور حکومت دے اندر پرندہ اتنے آپ کا حکم چلتا ہے پرندے جو گل کرتے ہیں آپ سمجھتے ہیں جب دے اما منت قطیر پرندے کا بولنا اللہ تعالی سانو جنے سا عطا فرما دیتا ہے تعلیم دے ہی تو پرندے جن بھی نے حوانات جن بھی پرند سارے حوان کلام کرتے نے آپ سمجھتے ہیں آخر جو چڑیا جو کچھ آپ لگے آتے ہیں یہ بھی تے تو آڑے ساڑے وانگو ایک دجے ختاب کر دیں جی گل کرتے ہیں یہ ساری طرفوں کمی اللہ تعالی سڈے چاہا سمجھ نہیں سکتا वो आपस जो बोलन उस एक दूसरे की गल समझ में आते हैं लड़न भीड़न उन्होंस की मोहब्बत प्यार परिंद का जानवर का वह एक दूसरे की बोली चो समझते कमी बंद ہوں اس واقعے سنو گے تو یہ بھی سمجھ آئے گی کہ اللہ تعالی بڑا شعور دتا ہے جانوروں اللہ تعالی نے شعور بخشیا انہ کے شعور تو اص بے شور آ سانوں نہیں ایک اور گل ہے کہ اللہ تبارک بال نے شعور دا دائرہ مخلوق دے طبقہ تے تقسیم فرما دیتا ہے تقسیم دقسیم کسے نوں دائرہ وسیع سو کسے نوں تنگ دعور ہے شعور ہے میں بندیاں بندیا مثال دینا انسانوں میں شعور ہے نا لیکن کچھ ہے कई इंसान वो ने जड़े हाकिम बनने के काबिल ने बादशाह यानी इना शौर रखते हैं कि पूरी खुदाई संभाल सकते हैं कई विचार इंजे ने जो घर नहीं संभाल सकते कोई हर बोली समझ लेंगे ने कई अपनी अपनी बोली जी मादरी वो भी पूरी समझ नहीं आती इंसान شعور دے درجے جہے نہ وہ برابر نہیں جنہ بچ شعور انسان ہے تھوڑا وہ بھی انسان ہے دوسرے دن سب شعر زیادہ رکھنے والے دن اس نال شعور شعر نفی نہیں ہو جانی کہ تھوڑا سارے بے شعور بنا دو سارے باقی دو بے شعور نے ٹھیک ہے ایک امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے ایک تے میرے رنگے نے شعور تو سا شعور برابر تھوڑا ہے لیکن ایک قسم کا شعور ساڈے بھی ضرور ہے اسی طرح پرندے جانوروں اللہ تعالیٰ نے شعور رکھا ہے ان کی بلا کوفر کا اسلام کا ایمان کا عقیدے کا انہوں چیزوں کا پت ہے وہ جانتے ہیں کفر آمان ہے یا بندہ کی ہے یہ جانور وے جدو جانور سامنے ایسا برائی کرنے نہ انس وہ جانتا ہے کہ برائی پہ کرتا ہے ہاں کر کے بزرگ لوگ جانوروں تو بھی شرما نے جانور جو گھر کمرے دے اندر ہے وہ ہم بستری کرنا پسند نہیں کرتے کمرے اللہ تبارک و تعالی نے ان جانوروں شعور بخشیا ہے کہ کفر اسلام دی تمیز رکھتے ہیں انرت جی پھر کئی ایسے ہیں جان جہے بغیرت بھی ہیں جد بندے جو ہے نا تو ادھر بھی ہونگے کئی ایسے ہیں غیرت خیرت کا غیرت اللہ تبارک و تعالی دے خلاف جدو کم ہوفر ہورت آد نے کیونکہ ایک خاص غیرت وخائی سی کفر دے شرک دے نار اور اپنی غیرت کا اظہار کیتا ہے حضرت سلے بان پیگر دی بار گاہ پرندے راندے سن سارے اللہ تعالی نے مقام اچا کر کے قرآن ذکر لاستے نو سکھاوا وہ انسانوں سڈے دشمنوں کی گیرتر گلت کفر غیرت ایک پرندے رکھیے انہ مقام بن گیا جی سا بارگاہ تسا رکھو گے تو مقام بنے گا जो है ना, तो अल्ला। सोचो यार, मैं अगले दिन सफरान सिंध चोरी दौरान मजीद रेल के अंदर तिलावत किया वो तो इो सामने आया तो मेरे फर्श देने जवज्जा मेरे मौला आद हद क्यों नाम आया खड़ा وہ دوں دلیر پرند بھی ہون گز بھی ہے کاب بھی ہے بلاوا جانور پے جسم کد کاٹ چائے نے لیکن یہ شان بخشی آئی پھر سمجھ لگی کہ پڑ پڑھے ویخ کا وی پتا لگا کہ انہیں کوفر گرت رکھی جہی اج ساڈے چوک گئی تبجولا تبجو کرو ہاں رب سونے ویڈ نہیں ویکھے ڈھ جانور کا کھا ہے شکل نہیں ویکیا کوئی شر نہیں ویکھی ویخیا اس پرندے دے اندر گیرت کن استعمال ہو مقام پا کے بچا سو قرآن سلامان سلام حکومت جو ایڈی وبتال دیتی آپ نگرانی کرتے ہیں ہاکم کا کام نگرانی کرنا دیکھ بھال کرنا احوال معلوم کرنے کوئی نہیں تے پتا رکھنا کدھر گیا کی گل ہے خیر دکھ سکھ کی خبر رکھنی ہی ہوئی تے حاکم دا کم ہوں نہیں تو بڑے ہے بنتا ہاکم کا یہ فرد ہوں کہ اپنی ریات کے پورے حالات تو باخبر ہورت سی سلیمان علیہ السلام تشریف لیا مگر نظر ماری نظر ماری آپ سکار نظر نہ آیا جب ہد بد نظر نہیں آیا تو جناب سلمان پیگمبر فرماندے نے خیر میری نگاہ نہیں پیا آئی میری محفل کدھر اس کا کم سی آپ سرکار نال نال رہ سی پانی دستا ہوں دا یہ اللہ تعالیٰ شعر بخشی ہے. خاص اندر ایک سمجھو رب تالا نے صفت رکھی ادو کلو گا زمین دے اندر پانی کتنا کن ڈوںگا کنا پیا تھے کتنے آ? پانی اتے یا نہیں لبنا ہے کہ کوئی نہ انہیں دس دینا ہے. حضرت سلیمان سلام جناب جی خاص مام کار تے پانی کی تلاش کرے بےلی رکھنا اگے اگے نے راہنا جدھر آپ کی فوج جہاد آستے جانا انہیں نال ہونا انہیں دسنا اتنے تصاپ کرنا اتے نہیں کرنا اتے پانی ہے اتنے نہیں کدھر جنا ایمان نال دسو وہ بندہ یہ گلوں کے کادے واسطے فخر کرے واسطے فخر کرے کہ کہ رب وال کوئی آکھے جی میں تیل لب لینا پانی لب لینا ویخو فلانا سائنسدان ہوا اتری دیا تو کہ شا لب لینا کی کہڑا کی کمال تک کرنا یہ ہود ہود پرندہ بھی رکھ لینا اللہ تعالیٰ نے اور سج ہے تو مشین کا محتاج ہے وہ مشین تو بغیر ہی لبی کرا پانی حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی کسی سوال کیا کہ جناب وہ پانی ویخ لینا تھی آپ نے فرمایا ہاں انہیں عرض کی ہزار تو جالج کیوں فس ہے جال نہیں نظر تھلے پانی دس نے فرمایا جب تقدیر آوے نا پرہیز مک جی وہ جب فستا تقدی فساؤ جب تقدیر آوے نا پھر ویشانی دستی ہوں ہاں لیکن پھر بھی دیکھ نہیں سکتا ہوں بچارا ویخو گھر دیکھے جناب عالی حضرت نے جدو معلوم کیا وا تف د فکالا مالا ارل ہد ہود ام حضرت نے دے بارے معلوم کیا ہلاک کی پہلے کی گل ہے امکان مین غیب ہے غائب غائب پرندے کی مطلب ہے ہی نہیں یا میری نظر چ نہیں پیا ہے سہی حضرت سلیمان علیہ السلام گل کیتی اگ فرمایا لو ہزا بے سلطان آپ نے فرمایا میں عذاب دیا گا ضرور ضرور آداب دیا گا بڑا سخت عذاب دیا گا یا کر چھوڑا گا یا پھر میرے اگے روشن دلیل پیش کرے کہ میری محفل جاج کیوں حاضر نہیں گور ہوا ہوں سمجھ لگا توجہ بولو سبحان کیونکہ آپ کی ریا آپ کے خاص کریبی عملے کے داخل ہے نظر جو نہیں آیا آپ نے فرما خیر میری اکھ نہیں پی پی ہوں یا ہے کونی محفل کدھر گیا ہے جی آیا میں عذاب دیاں گا بڑا سخت اذا بن شدیدا توجہ اداب شدید یا زبا کر چڈا گا یا پھر دلیل پیش کرے نہیں سان جواب دے سابت کرے حضور میں یہ اضر سی جی وجہ حاضر نہیں ہو سکیا آپ سرکار نے اتنے تین گل عذاب سخت دیاں گا سخت عذاب دا مطلب ہے پرن نوچاں گا نوچ کے دپے فٹ دیاں گا لگ پتا جاوے کہ اپنے حاکم دی اجازت تو بغیر اجازت تو بغیر یہ گیا کیوں ہے کہ جرمن کیوں کیتا کیا اللہ دے رسول رسل کی پہ فرمانی توجہ نہیں فرمائی یا تو سمجھی رب رسول نہ فرمانی کرے پرندہ فرمایا یا ربا کر کے سٹ دیاں گا رب وحدہ شریق مولا یہودیاں نو بھی نسارا بھی مسلمانوں بھی کیونکہ سلیمان سلمان علی سلام تارے مان رکھتے ہیں سارے دے سارے یہودی بھی یہاں منتے ہیں بلکہ آتے ہیں ساری بادشاہی ہمیشہ واسطے حضرت سلیمان دی بادشاہی بنی ہے جنہیں حضرت سلیمان جو ساری خدائی دشاہی کی ہے اب یہ ہمیشہ واسطے شاہی کرتے رہے گی اللہ وہدہ شریق مولا نے انہوں کے پرانے مجید کے اندر تھان تھانے رد کیا جی چوٹا لائی گل نہ ہے حضرت سلامان پرندہ جرم کرے آپ دی اجازت تو بغیر دے ادے ہو جائے سخت عذاب پاوے یا زبا عذر شرع دے مطابق پیش کرے انسانوں <تض> پرندہ ہو کے سدا حقدار بن گیا ہے بندہ ہو کے تے آزاد لگا پھر فرد کچھ نہیں ہونا آرہ, آرہ, آرہ, آرہ. توجہ نہیں فرمائی نے ہاں ادھر آدھے جی آپ اشرف ہاں آپ آلہ آلہ جا جی جے جی ادنا بندہ ادنا غلطی کرے تو اندر رگڑا جی پٹی چنا ہے کیا تیرے میرے واسطے قانون خدا دا نہ ہوگی جدو تو میں کردا اتے دنیا دے اندر یہ جلدی چور دے ہاتھ کٹن کا آیا کڑے جڑیا سدا سڈے خلاف قرآن بیان فرمائیا ساریا اکلے انسانی کے ترالو دل کے رب سونے واقع اڑا شریق مولا اکڑے انسانی کا ٹکالا یہ ہوئی ہے جب پرندہ ہو گئے ایک جانور ہو گئے اللہ د رسول رب دہلا شریق نبی قانون تو ہٹ کے قدم اٹھا ایڈیاں سخت سزاوا پاوے جب بندہ کچھ बोलो सुबह अच्छा बेबईमान ने जो आओ जी चोरों को हाथ काट नहीं है जै हाथ काटना तो जुलम हैई है तू कि जुलम की खड़ा तो वजो ने फरमाईलम समझा करतूत तू की खड़ा यह अदले یہ جرم نہیں ہوں اتنے نکتا بدرگا لکھیا ہے کہ حدرت سلیمان السلام فرما نے میں عذاب سخت دیاں گا جی باخر چھوڑاں گا وہ آدھے نے پرندہ ایڈا سارا سزا ایڈی سخت پرندہ چھوٹا جا سدا ایڈی وسیا ہے بزرگا لکھیا ہے انہاں فرمایا اتوں پتہ لگتا ہے کہ سزا سزا وچ जुस्सा ना रखा जाएगा छोटा है तो छोटी सजा दो वा है तो वीडी सजा दो जुस्से नहीं भी खींचने जुर्म रखिया जाना है। जुर्म वोटे किता सजा व्डी लगभगी फुरमाई नहीं हां यह नहीं भी हूं बंदे का कद जो छोटा हो तुम छोटा हो आखो जी सजा छोटी है भावें किसी की इज्जत ना के लाया जाए है जी तना करे यना करे ना उस बिला है मन चालक यह शराब पीवे آخو جی ہوں جسم کا لحاظ کرو جسم جسم کا نہیں ونا جرم ویکیا جانا جرم وا سزا جرم چھوٹا سزا اچھا اتنے ہوتا اگر توجہ بولو اب فرماندے نے میں عذاب دیاں گا یا سبا کر دیاں گا کی مطلب جرم ہوا پرند کول میں سزا دے دے تھے मैं समझ नहीं लगती भी आ लांसियां जोड़ा सुूल आया क्या है मार नहीं प्यार ये कितों है, है कि नहीं मान लाल दस्या जे यहां तक खनवीर आला की तरफ आरत मेरा मतलब हर पास लिखे हों मार नहीं प्यार क्यों हूँ बिचारी لایا بے وقوف قوم نے کہ سو بچے جڑے بیٹھے نے تھکول والے لار مار کے مار دینا چاہیے یہ کی کردے کی پہ مار نہیں پیار جب کوئی مار کا دا حقدار ہوگا جرم کرے گا مار نہ ملے گی وہ تو جرم دن ہو جلنا کردا کردہ دل جی چور نلا مل جائے وہ تو چوریاں چڑھ بیٹھے گا جی نہ ملے تو چوریا کردیا کردیا کردا کدی جا پڑے گا ہوں وہاں کی بالوں کو برباد कौम की पड़ी है माशाला मौलवी तो चंगे मार देते नहीं हूं मुंडे एक दूसरे को छेड़न एक दूसरे नद फेली कर एक दूसरे की चुमनी चटाकी करन। जो मर्जी कर जिना करे मास्टर प्रोफेसर किसे वे अचन चेत गैराता नहीं जे कभी भूल के आ भी जाए तो चलो ये समझ बैठे मेरी बेदबी पकड़ता मेरे सामने चरदा مارو تری میں رکھ کے اگلا شگر دا کے میں فون کر دوں تو پروفیسر ہاتھ بنی کھڑا ہوئے پتر تو تو میرے نال کر ل پر فون نہ کری میرے بچے میرے بچے میں صرف نوکری آستے لگا وا میں نہرے نا نہ نہ نا دین نال نا ایمان نہ خدا نال, کسے نال نہیں پتر چھڈ تک چھ چنوں چھڑے تدھے چھیڑ لیں تین کچھ نہیں آخا گا ہوں سمجھ لگی خدا بربادی سور یہودی دے پترا بربادی کام کیا حکومت ہوئی عوام دشمن انسان دشمن تعلیم انسان دشمن عوام دشمن مسلمان دشمن انسان دی دشمن انسان کی کاتل یہ آدل یہ تربیت یہ تعلیم جب ساڈا بال پڑے گا قرآن پڑھاو والا سمجھا گا خود حد, حد جانور سی پترا اللہ دے رسول پیغمبر دے خلاف کر کلوتا جی کرنا سابت ہو جا تو سلاح مل جانی سی ادا بھی سخت یا کر جانے. میرے سمجھ لے کب رسول کدی کدی کسی ستاوی میرے سلا بڑی وڈی پے گا بچہ کیوں جرم والے پاسے جم آ رہے ذرا بولو چا سبحان اللہ چٹ ٹھہرے حضرت سلیمان پیغمبر آ گیا گواچیا بیلی آ گیا جڑا نہیں سیکھا دستا میں پھر تاضر ہوا غائب ہاضر ہوا جی تو ان یقیل آل، آل، آل! آن کے اُدھر پیش کرتا ہے آدھا کبلا میں گل لب کے آیا جیڑی جی جناب آج تین جی دکھا دن سو شہر سباہ ملک کا نام کیا دستا اللہ جواب ویک شعور ویک شعور ہاں بے شعر آ سا سمجھنے انہوں خبر نہیں قسم خدا بھی کر کے نا جندی رب سونے باطن دی بات کھول دیتی ہے آیا, آیا. تو کائنات دی ہر شہر تو مولا کائنات کے عجیب عجیب سبق پڑتا ہے Okay, سبق حاصل کرتا ہے پہلے نمبر سے آدھے آدھا حضور میں جی گل لب لناب کو نہیں پہلے حضور میں سبھا میں ملک سبھا تو آیا تو بنا باہی یقین کچی گل نہیں پکی یقین والی خبر لے کے آیا گل کرن دا انداز وے لفظ کی کیڈے پیڈے پہ بولتا ہے نبائی یقین خبر یقینی ہے کوئی شک نہیں کوئی کوئی ملاوٹ نہیں بالکل پکی پیٹھی گل تاکہ حضرت میری گل سن دیں ٹھنڈے پی جان میری گل سن دے ہی ٹھنڈے پی جان گل جو یقینی پکڑتا تو ہوں چپ کرنی پی ہوں کی آخر ہے انی وجدتم اتن تم لے میںت میں ملک سوا بادشاہ ہے دی مالک بڑی بیٹھی <تصفيق> یعنی ہود ہود نو خیر آ گئی میں ایک نوی گل ضرور ویس آیا وجہ فرمائی وہ بندے بندیا بڑھی آ کے بنی بیٹھی کو گل کرنا لکھ دی لانت سکول یار ویخو جی خالی ہوں خالی ہوتی کفر کی رو زمین ہوفر بندے کو سن بڑھ گیا قرآن, قرآن آ تیرے بیان تو سد بار کے باریکی تو سد کے پی پیرو بائیمانوکھن کھندیرو کتنے اپڑ گئے جائے قرآن چھڈ کے قرآن پڑھنے کے ہمیں اب جی جدید علوم سیکھنا ہوگا میں کیا بغیر تو قرآن کے سمجھنے کے لیے کسی اور علم کی ضرورت نہیں قسم خدا بھی قرآن سمجھنے کی خاطر ایک دل صاف کرنا پہنا ہے رب سمجھا हर पास जुड़ जाएगा मैं रन वेखी तमले कुहम बंदाही फिक्री ए मतलब <laughs> पाकिस्तानिया गैर तला भज भे बैठी गांधी समझ आई नेस परिंदे शौर आए क्या आप सची बोली आप तो भी गैर गुजरिया मेहनत सारी परोफा दी क्यों, क्यों सकूल ना पड़ी होगी बीए मेरे ख्याल बीए नहीं शर्त एना मसला निकलिया बाकी रन पर लगते जी जी एक, एक बद नदीर नहीं हर सकूल बद नदीर ज के उ चढ़े गए हकूमत देखो सवाल बंद खरिया पीडिया गल रबान ली इया मैं हूं पहली बार सिंह का फेरा मारिया सोने मनाया नवाब शाह जिले का उर्स मिलाद शरीफ मिलाद शरीफ सी بڑا وا ملاد ہوتا ہے بہت بڑا ملاد پنجاب کتوں دنیا گئی ہوتی ہے پیارے پہلی میں آخ لیا مووی سارا کچھ میں آکھ لیا میں کیا درجی میں جدو بہ جانا میں لحاظ کون چکر ہوں ہے میرا امتحان سڑا وا نواں علاقہ وڈیرے رئیس لوگ اتنے سن کے بڑے مشہور نے میں کلا بنے گا کی با کہ اچھا چشتی جدو سونے واسطے جان جائے پھر ویخنا نہیں بھی بننا بس جو قسم خدا دی کر کے آنا پیر صاحب مینو کہا مینو کہ پھڑ کے مجمے چک آک میں قبول کرے قسم خدا کے لفسن سندھی پیر صاحب لفسن ماں دا گرب سی مجھے گربان پکڑتے تم تو میں تو چنگا رہا پنجاب والے ہوں تو آخر تھی پی ایم مریدا نرے باندھ تو پھڑ کے تھلے اتارو یہ سانو نبی دی گل کر کے بےنتی نہ کرتا سامنے خدا سل دی گل پہ کرتا پر منہ تو ماسا شرم نہیں آتی کتنے ربر تھول کتنے میں رسول کی گل میرے پھر میں بیان کیا سرکیے پھر سندھی اتنے کوئی ٹکی ہوئے نا. کیا وڈیرے تھے کیا چھوٹے تھے کیا جناب جی تھے امیر تھے سارے ایک بندہ نہیں سی جن کوئی خلاف گل کی یہ لفظ سن ادھا ساڈے تماغ کھول گیا میں سہیاں سڈے دماغ کھول کے ہاتھ بندی بت ہاتھ بنی فرنڈے سے دماغ کھول دل ٹھا رہے دل پہلی بار ویخیا جاڈا بندہ منہ تو سچ آخر پہلی بار بٹھا یہ لفظ سڑی مان نہ کرگیا میں کسمیا پیا نہ جڑا دین نے حق سنتا پیا نا میس رنگ ضرور یہ محنت ان شاء نہیں جان لگی یا تقریر تو فارغ ہوٹ یا یا پی جناب تریف لین ہندی ہوں پھر میں دیا کنڈیاروں کی ان شاء حکومت حکومت قوم لڑی چشتی ان شاء اللہ ہلزیز کر دیکھ لو سکولی سکولی اج نال بلوچیاں دے برادری نو برادری نال لڑائی آتلو گارب سے بازار کرم ہوئے کھڑے ہیں ساڈا حفیظ جلندری پہلوں کہہ گیا جمی طرح نہ پڑھتے ہونا حفیظ ہے فرما دے, دے بارے فرما جہاں دیتے جہاں, دیتے جہاں دیتے ہیں جہاں دیتے ہیں پہلا درس مذہب سے بغاوت کا جہاں دیتے ہیں پہلا درس مذہب سے بغاوت کا جہاں دیتے ہیں پہلا درس مذہب سے بغاوت کا جہاں بوتے ہیں تخم میں اولی نسلی عداوت کا ہاں بولنے والے سد کے تیرے افیل <تصفح> جلندری اندر پڑیا. اے کتر دے پوتر اے پڑھا یہ کتے جی بیٹھے نہیں پروفیسر یہ سبق پڑھا نسلی دشمنی وکرا سڑکی وکرا اور پٹھان وکرا بلوچی وکرا مہاجر وکرا یہ ترک کر کے بنیا نہیں ہوں برنا میرے پا کر نے یہ سبق دلیا ہی لا ہی لا اللہ محمد رسول اللہ ہوں تو ایک قوم بولی بارہ وکری ہے قوم ایک دو نہیں ہو سکنا ہے ثابت کرو سکولہ تو کھلن تو پہلوں مسلم قوم کدی لسانی گروہی جھگڑے ہوئے حضرت بلال ہبشید ہے فاروق کے آدم آدھی ہے لڑے آپس کوئی عرب والا غریب ہے کوئی غیر عربی امیر ہے کوئی بال والا غریب ہے عرب والا امیر ہے نہ انہیں اندر سوچا کہ اے اس زبان دونوں حق مل گیا میں پیچھے رہ گیا نہ انہیں سمجھا مولا دی دینے توجہ نہیں فرمائے مرو وہ چا چوکھا چٹیا سا گھر چٹیا اچھا رازی ہاں خوش ہاں امی امی راضیے غربت گربت راضی کدی جھگڑا نہیں ہویا بلکہ فاروق آدم یہ فرمانے ہوتے ساڑھا اپنی شاہی دج یا آخو جی سب سجڑا نسلی دشمنی تاثر کرتے کا شو کیا لباس یہ سندھی لباس یہ بلوچی لباس یہ بلوچی بھنگڑا یہ سنھی بھنگڑا یہ پنجابی ناچ یہ ڈانس جدو بالا ذہنے چہ جان ہے کپڑا وکرا سڈا رنگ وقرا رنگ وکرا ناچ وکرا ناچ وکرا گل وکری انہ کی گل وکری رب آداب شریف کرتا ہے بلوچیا پنجابی سندھی آ پٹھانا اربیا پیر اربیا جب سارے اجتماع سے آئے ہر تلک واسطے کپڑے سارے ہوگ چا ہو نمر آف قوم نو سرو نمر آف پوے خدا ہاں جہرے حق چو کمات کا اجالا جی کمادہ اجالا جی قسم خدا کی طرح توجہ بول سبال اللہ میں جب سنیا خبریں تو پڑی ویخیا نے اگ لگی کڑی ملک در جی جی اکبر پہلا بھی اور مہنگل ایک نوی ہاں جی ماری لا لا کے بسا تو پندرہ مار دیتے فلان مار لکھ ادی لانت نے سو میرے مالک ان شاء اللہ پھر سڈے پاک نبی کا محبت آ سبق آیا چتی ہر تھانے پہچایا ہے پھر ایک کو ہو جان گے کین جی. شاء اللہ جرنل دیا تک آئی ایس آئی تیری فوج بھی مہربانی نہیں کہ جناب جی ایتھے جناب جی ایک کو ہو جان ان لڑائے نے کوئی مہاجر قومی موومنٹ کوئی فلاوا اصا ای ای ان شاء یہ اسے ای قرآن نا. لکھان کتاب پڑھائی تو لکھان حصے چنڈیا اصا ایک پڑھاو تو ایک چ پڑھاو گے سبحال اللہ خن دا جاؤ کچھ دم لے گا وہ دودھ آن کے آخر کی بلاؤ میں عورت ویچھی بندے کے حق میں کڑی مین کل شاید ہر خدا نے ہر شہ رے ملے ہوئے یہ ویخ آیا دنیا دولت بھی ساری شہ کو <IMMER> <AZIM> <AZIM> <AZIM> <AZIM> بلا تخت بھی بڑا وڈا ہے عظیم تخت ہے کوئی چھوٹا جا بھی نہیں ہاں بدرگا تفسیر ہے کہ ستر गर चारे पास्य मोती सोना चांदी बस इो ही लगा खड़ा जे अंतरे ने जो आने तरक्की कर गए यह अंतरे में टायल से पत्थर ला के ना मार्बल का आखने बैठे ने हमने तरक्की कर ली है हम पहले लोगों को पीछे छोड़ गए देखो हमारे पास क्या हुआ औंतरी पत्थर से बैठा किलाई مرو چلے ہوئے پتھر جا کر سن سن اچھا تخت یہ جائے ایک تخت پاکستان چاہتا تو سپاہی نے ادھر کابلا کھولنا سی فندار نے ادھر ہوٹ کھول لینا کسی نے پاوا لا لینا سی لاند لاندیا یہ پورا تختی غائب ہو جانا سی ایمان لڑ بکت بھی احتیاط ہے جی ہے بھائی وہ پہ ہے سن پر سکول ہی نہیں سن جی جی اپنی قوم دے تخت نو آخیا کچھ نہیں وہ قائم ہوئی آخو اللہ. سنو. اور اگلی گل کی ٹکرتا گیرت وے خود ہوتی ہوں گیرت ٹکر پہلو غیرت وکھائی سو کہ آ کے رن ہو بندے کے یعنی میں ہود ہودن گسا لگ گیا بھائی اسان پرندے آسان اپنی مادی اگے نہیں لگن دا یہ سارا فطرت دمدام ہی توڑی کر لے ایک گارت نے دجی گرت وج تو کہن لگا میں ہے بلکو عورت سبا بھی ملکا ان دی قوم سورج سجدہ کر دینے رب چھوڑی کھڑے نے پرندے نے کافرا عبادت دا حق رب تو ہٹا کے نو ہوتی کھڑے رہے وہ دھنگہ تی ایڈے لانتی نے آخا ایسا آؤ ایسا پرندے ہو کے اس مولا کی عبادت کرنے انسان ہو کے سورج نوجتے ہیں رہو شیتانہ شیطان نے انہوں دے اے عمل سوار سوار کے بخائے ہوئے اے یہ مطلب ہے وہ دھدوں پتا ہے شیطان بھی ہے دشمن تو جو فرمائی سر سید کہتا ہے شیطان نہیں ہے اور وہ دھد کہتا ہے مرو ایک قرآن ہے قرآن جی جی ختمی بیلی ختمی برادری اور ساری ختمی برادری ختم کن بادشاہ میں بڑے بڑے قاری قرآن دے سونے آغاز والے ویکے سملیے قرآن پہ پڑھتے پر میں اتری دیا قرآن تو پڑھے ہی یہ نہیں پڑھیا پڑی کچھ پڑھتا بلا شیفان رجیب کتنے پہ پڑھتا سمبلیت اوگو باللہ ہے میرا الرجیم رجیب میں پڑھنا چاہتی بیٹھا کیوں ہے پناہ جگنا ہے بلا مطلب اللہ کیوں پناہ لیتا ہوں مردود شیطان سے پنا لینا مانگ کہ بھی مولا نیڑے نہ لگے میرے تو میں کو بیٹھا مڑ شیطان نہیں تو دنیا تک ملیس آئے کو نہیں سڈا کلن لاہور ہی بولیا میں آخر میں آخلا تو ہو سکتا میرے ناراض ہو جریدے منہ فاٹے گل کردا سوچتا ہی نہیں کلندر اکبال فرما جمہور کے ابلیس اربا نہیں میری ضرورت فلاک <laughs> okay. شیطان پہ آخر ہے. مولا نولا مسے چکر اور بنا دے بھائی بلیس آ جڑیے بنائیے تھوڑیے ابلیس ہوتے ہیں مولا یہ سیاست والے جمہوریت والے اتنے کافی نے میری, لوڑی چھٹی چھٹی ہے ہے میری لوڑ ہی نہیں چڑی نکر چھٹی نہیں مولا جدھر جا کوئی نازے میں کوئی نائب نازے میں کوئی حال ہے میری لوڑ مہربانی کر دھرتی نوی بنا یہ آخے ہوئے اللہ بولو بول بول بولو اتو جی فوٹو ہی سنبلی ٹنگی کھڑی ہے یہ تھلیوں بہ کے آدھے نے یہ ہمارا من فکر ہے उत्तों फैर मारदा सारे ही शैतान बैठे गए <laughs> लाहौर लड़ो इलेक्शन कि सोना लक् डिग्री कि सोनी दी दीती है साढ़े मुफक्र ने इसे वास्ते दवाई खुदा दी को मैं को अरबा रुपए देना आखे चिश्ती एक बारी चल रहा एक बारी नहीं लड़ागा हमेशा लड़ी कराने मेरी समझ नहीं लगती हमेशा तो जो बोल सुबह लड़ा बहा सूरत यह लानती कार्य है بےتی ہے, ہے؟, ہے جو اتنے بلکہ یہ بھی بدھ ہے کسم خدا دی کیوں جو اتھے قرآن دے قاتل بیٹھے ہیں انہیں پڑھ کے قرآن دی مخالفت یہ قانون چلوانا ہے بھائی ماں اتنے نہ پڑھ امام حسین وجو لال سبحان اللہ للہ ہاں میں تینوں سمجھانا قرآن کتنے پڑی دان سے پڑی دا ہے سن سدکے جاوا کملا وہ آپ بھی ملکہ بھی قوم بھی بیڑی بھی ملا بھی دونیں ڈبے پائے کملا سورج کی دی پوجا دے نہیں یہ نہیں آ خالق نو چی کھڑے نے شیطان نے ایک خیال پایا ہوا ہے جو دے جی ٹھیک کر دے جی وہ اپنے پے کفر نو... کفر برائی نو برائی سمجھتے نہیں پے وہ سرک لو آپ نہیں پے ہماری سبھی اللہ ترات تو شیطان نے انہوں کیا ہوا ہے میرے رابا اے کے جا پر اترے مرے پے آ جو سان سارا خیال کون جو شیتانگ کی پکڑنے شیتان پہ سوچیے نہ سوچی کڑا دور وہ ہدایت والے پاس نہیں آتے شیتان جرا ماری خرا پہ ٹھیک پکڑ دے ایمان لال دسو آج دیکھ لو جنیاں برائیاں کر رہے ہیں سارے کی آدھے ترقی ترقی ترقی ای مکالا ملنا گند پکایا گو پخا دیا تو سوچ لو تو بچ گیا جو جگ اسلے پھیلیا کھڑا بےغیرتی خدا دی پوچھو کی یہ ترقی ہے معلوم ہو جائے کون پیا پی ذہن شریف ابلیس جی ابلیس جہاں وہ بندیا کو میں کھوپڑی تو اگے پائی تو میرا برا جو کام آج اس لیے ساری خدمات شیطان کی پروفیسر ماسٹر دے رہے ہیں کتنے پروفیسرات بہت خوب بہت خوب میں دب دیتا ہوں ان کو دیتا دتا ہوں ایمان اپنے پورا پورا خیال رکھے کرتے ہو ہو اگے دلیل دودھ دل. بولو بولو مرو پروفیسر پٹن دیا گم سم ہو گیا کیوں کی لگتا ت اللہ یس جدو اللہ تخفون وما تعلنون یہ کیوں نہیں کر دے اس رب نا رب آسمان زمین لکیا چیزاں کڈ سامنے لیا قلیل دین تو صدقے تلیف دے فون جو تسان سامنے کرتے جے لوک کرتے جے وہ سب جاننا کوئی ان عبادت نہیں کرتی توجہ حضرت سلیمان علیہ السلام ساری تقریر سنی تقریر سنن تو بعد ہوں اے نہیں بھائی ہوں یہ گل جو کھڑا ہے تو میں من لوا تو تحقیق نکرا वजो नहीं बनना कुछ थाने वाले थोड़े सन था। थाने आले उन्दे थे उन्दे थे खाली एक की दरखास्त टबर चुके बन देना बाद सजा पहकीक बाद अद के जादारी सुतन को मैं पूछना चलो वो जे अकल नहीं जे तो चलो किराया भी ले लो किसी को हां हां میرے کو جان دو چار دن میں دے دیں گے واپس نہیں لیں گے نہیں یہ افسوس حضرت پیغمبر ہے پرندہ گلیاں پی کرتا ہے لیکن جناب سلیمان پیغمبر خالی ہوں گل تو نہیں پیران فرما نے سان نو ادکتا مکن تمی نل کال فرما نے کریں گے ایکان گے سچ پہ بولنا یا کوڑیاں بڑے آ مطلب ہے جنیاں کوئی بندہ سوا کھاے کسم کھا ضرور کسر اللہ رب رما نہ ہوں آپ کی فرما کی تحقیق میں پکڑ د فرما دینے کتابی ہوئی رہیم سمت وا یو جنہ دی خبر پہ دے began... آت لے جاؤ اتے جا کے انہیں آگے سک سن پھر وی وہ واپسی جواب کی دے رہے نے او میرے کو لے کے آئی پرندہ سفیر بنے آخر گلاد جو بولن گے پرندے سمجھ جانے پر سجنا سانو رب کی جی شرم نہیں نہ جانوروں دی آ جائے یہ بھی حال سارا جان دے جا پہنچیا روشن دانا رو سدھا جا کے خاتوں کی چھاتی پہ پڑے ایک, ایک دوڑ خت پڑیا پڑھ کے آہ. کتاب اپنا املا کٹا کیا وزیر مشیر خط کہ بڑا سونا خط بڑا عجیب خط بڑا انوکھا خط کی خط کا مضمون کی لہو منسل ایمان حضرت پہلو اپنا نام لکھا سلمان کی طرف سے آه! اور کوئی نہیں صرف ان لہو منسلمان کوئی لقب نہیں کوئی گل نہیں کوئی بات نہیں پتا لگ جائے خط مومن ہے نے اگلے گل دو ٹکی کوئی لما چوڑا خات نہیں اللہ ساڈے اگے آکڑیا جے نا مسلمان ہو کے ساری کچہری چادشاہ سی ہکمت لکھنا ہی نہیں سی آخنا شروع کرنے آ. تیرے نام تو مکا مکا مکو کے سر کی حکم ہے جی میں آن لو جی گلے دے اندر لانا دا تک پا کے تیری چاہونے بھی لے آ گے جی پہ پہلے جیارت کرے تاکہ ڈبل لطف اندوز ہو جائے دلے ہوں اللہ بدل فرما دیتے بندہ کتا ہوا ہوے سور ہوے پر دلہا نہ ہومان آدمی نے دلہا نہ ہوئی جائے امان دلہ خیر توجہ بول اللہ سدکے جاوا اپنے فرمانا اللہ آ رہی ہے آکڑیا جی ساڈے اگے ایسا مسلمان آڈر آکڑ بن کے رکھ دیا گے خبر وا تو نی مسلمین سارے دے سارے مسلم ہو کے بارگاہ آ جاؤ کڑیا وزیر مشیران فتوا درس ہوتا ہے ماں کن تو امر ہتا تشہد میں اپنے آپ نہیں کچھ کرنا تو سنگوی دان جہاں لاؤ مشورہ دے کرانگی گی نہیں کرانگی وہ رن اج والے لڑو اکل والی یہ اپنی من مان کر کسی ماں اکل والے کول نہ پوچھ جے پوچھ تے چملہ کل پوچھ کھوتیا کول پوچھ اکل تو پیدل تو پوچھ پر سن کے جا سجنا جی ہومر پن خطا و مولا دی مشورے دلا ہو حکومت قائم کیوں نہ رہ جائے جناب سلوان پیگمبر خط کا جب دت دے پڑن تو بعد بلکہ ملک سبا آخری حقا دشا شدام بلکی اس کہ لگی بلکہ اس لگے درباری کہا بولو باشن شدید بڑے زور نے ساڈے کو جنگ سارے جاننے جانے اگے مالک تردی آ بھی چکر ساڈا مشورہ یہ لڑ وجعلوا کالت ملو قیدا دخلو کر کیر کر لگی جدو جنگ ہوں نے بادشاہ کی دے نے فساد پہ معاشرے جیشرے اس ملک جس طبقے دی عزت ہو جلیل کر دیں دلیل لے آج واقعی گل نے بڑی نقطے کی کی ادر ویٹ جدو مسلمان ملک فتح کرتے ہیں ملک فتح کر کرتے ہیں ہوئے کافرا دا علاقہ کافران نے اپنے بدباش کمینے طاقت والے اتر کیا ہوتا ہے غریب مالا تھلے باوے شریف عزت ہوت ہو, آلا ہو دا مرضی ہو جدو مسلمان حکومت قائم کرتے ہیں یہ پھر الٹ کر ہیں کہ میں جہے ماڑے ہومن پر ہومن شریف عزت انزت دیں ہومن تکڑے ہوم کمی نے وہاں زلیل کر مارتے ہیں جمع آبو جہل لال بھی پاک کی مسئلہ فساد پاؤ والا کون اتلو کافرا تھی نے انہیں ویکر سن کافر دیا کافر دیا جنگا باقی فساد حضرت سلیمان دی جنگ ویک لینتی تین جناب وہ وی امریکہ برطانیہ کی جنگ میں خدا دیے وہ ویخ لینی ابھی بے خدا دی جنگا بیاسی نے بندے ہزار مرتے پہ بیاسی جنگ ہزار کافرانکر دیہی میرا ارادہ مہدی مہدیہ تو ساٹھے جا کی جس کے جواب دیں ویخنا چاہتی تھی یہ سچا ہے یا دنیا جی دنیا پرست ہوئے گا یہ محل دنیا کی شاعری چاہیے ہوگی سب جب ایڈے قیمتی تحفے وکے گا چلو ٹھیک ہے خیال نہیں رکھنا جڑی گل پہلو کر دیتی کہ مسلم ہو کے میرے کول آؤ یہ اسے درا رہنا ہے ہدی ترا بھی ہونا ہی بس گل بڑی بئی بڑے نقطے کی گل کیتی ہاں جی قیمتی گل اچھا ہوں جدو آئے نا کاسب لے کے ہڈیا تو مان علیہ السلام دی بارگاہ ہدیے پیش ہوئے ہدیے بادشاہ جی تخت اڈے قیمتی نے ہوں گا شاہ تھوڑی گلے ने मना दे ना दे। आला भी माल। ने दे आला सुलेमान फरमाया का जवाब देवी क्या माल दे सा मदद करना चाहते जे की मतलब सामू बुखा समझ के माल खल्या सुन فما آتاني جو رب سانتا ہو وہ ت جو تمتا سوڈ کئی گنا بہتر ہے اصل دیا ہے تنوع دنیا دا مال دتا سو سانو نبو در سالت کا کمال دتا سو بل ال تم بے حدیتی بل ال تم بے جڑے <عزوز> جی اپنے ہدیے تحفے دنیا کے خوش ہوتے جی کی کام دنیا خوش ہونا دنیا خوش ہوتے اے خوش جنت خوش ہوتے ہیں ادمت خوش ہونے دنیا ہدیے تحفے تو خوش نہیں ہوندے ہم ولا قاسد فرمایا جا خبر دے میں جی فوج لائے کے پیاؤں نہ جقابلہ جی ہی نہیں کر سکیں گی <laughs> بھائی جن جن آپ دے کوڑ وہ دوائی دی کو جن نہیں داری دا ہے بلا دی فوج لیاو گا جن کے سامنے نہیں کھلو سکے گی آدھے ایسا کام کی کرنا ہی والا نا دِلا کمینے جڑے ویسے سردار اپنے سب کٹ کڈا گے دلیل تخوار یہاں کی نا کیون خدا دی مخلوق نو دلیل کیتا وی امریکہ برطانیہ آیا انہیں کنجر چڑھایا کمینیا چڑھایا اولا مان تھے سٹیا شریفا تھے سٹیا خاندانی بندے رول گئے تلے زمانے دے اتنے چڑھ کے کوئی وزیر بن گیا کوئی خندری بن گیا کوئی مشیر بن گیا کوئی گڑ بن گیا واقعی بادشاہ کرتے جی ہو چنگے تو کمینیا رولتے جی ہر کمی نے تو مر چنگے نروڑ دیں پک سمجھ لگی نہیں مروے کسا پھر یہ لما چلتا پیا تے آپ کرنی ہے نا, دی. توجہ نا سبحان اللہ تبجنا اے یہ توجہ بد ایک عورت کی بادشاہی دوسرا کوفرنا شرک ویخ کے پیا سی میری کمال میںیکھیا سورج کی پوجا پکڑ دیں خدا پر نکلنا بنے واقعی دلیل ہاتھ واپ لیا کاسڑ آئے خبر واقعی سچی سابت ہوئی ازر قبول ہوا ہوں کملا قسم خدا نکل کر کے نا؟ برداشت نہ ہو رب کی دھرتی سورج کی پوجا ہوفر ہو مسلمان کیا مسلمان ہے جڑا کفر, ہوئے، کے کفر دے نال یاری لا کے برداشت کر کے آخے سب کو مل کر لینا چاہیے پڑھاو جو آنا... سارے غیر مسلم بھائی ہے سر hey? کہے سر سید جس کو کہتے ہو وہ کہے کہ جناب یہ کافر ہمارے سب بھائی ہیں اور بلکہ بڑے بھائی ہیں جن کی عزت ہم پر فرد ہیں تو خد ہوا سر سور یہ پڑاون برا نے وہ آخ مینو اگ پہ لگی ہے سورج دی پوجا پکر دے اخیر غیرت رنگ لایا ملکہ بلکیس بار سلیمان سلمان ہاتھ جوڑ کے آئی جد آئیے آپ کا محل ایسے خوبصورت پتھر شیشیا بنیا ماسا تل نہیں سی ماسا نقش نہیں سی جدو پیر رکھے انج لگا جی ہاؤس تلا چڑ لگی آ پیروں تو لو تو کپڑا چکیا سو ہوں اتنے نکتا کے دس لگا کافرا عورت کافرا ہلے اسلام نہیں سی قبول کیا کر کے عزت گوی ہے پی کپڑا بچا دی پی جی ہوں مومن عورت آدھی لکھان کپڑے بھج جان دا خیال ہوتا ہے اج سکولوں بھی لیڑے دا خیال ہے میک اپ ڈبے دا خیال ہے لیڑے دا خیال, دا خیال دا. اے جناب جی لتان بھی کھڈ لینا بھی کھڈ لینا سارا کام کر لینا کیوں اس واسطے میرا لیڑا بچ جائے میرا لیڑا سونا ہو جائے میرا لیڑا سونا بن جائے کافر عورتیں کردیا ہوں سن جمے پہ کردیا نے سجڑا بلکہ پہ ہوں نا نکل لگا خدی محنت پل پہ دلکے بلکی جدو آئی تخت اگے ای آیا پیا با کہ کوئی نہ یہ اپنی کھان لکھا سی پی سان ہدے ٹھل کے بڑے بڑے نستی پی جام مال ہے سڈے کو دسا دے سی توں کا ناگ پچی جڑا تخت جہدانی تالے تری نخرے کرتی جیسی حالت آپ نے فرمایا تھی لیکن آپ نے کم ہوں آپ نے فرمایا تھوڑا کرو ان کی شکل تھوڑی بدل دا کہ ویچیے پچھان سکتی کہ نہیں شکل ہوا کہ من گئی ہے گلتی ہو گئی میں ہوئی ہوں مائی دلال ہاتھ کھڑا کر کے کوئی سابت کرے میں سابت کرنا حضرت سلامان پیغمبر اندر نکاح بی کے کو ملکہ بلکی مسلمان ہونے حضرت سلیمان فرمایا ہوئے جا اپنا تک سنبھال خود ہنت پل لا خود ہوتی کم وسائیا عورت مردان دے سرا تو گئی اپنے مقام تے آئی جہا رب بنایا اسے کام تے آئی کہ تُو ملک نہ سنبھال تر سنبھال ملک ایسا تن نہیں بنایا ملک تن نہیں بنایا تینوں گھر بنایا قرآن دا اے سبق جو میرے مستفا دے گھر والے پڑیا میرے محبوب دیاں گھر والیاں پڑھیا انہیں حکومت نہ سنبھالنے دی کوشش نہیں کیتی انہیں گھر سنبھالیا حسن حسین دی پڑھیا انہیں گھر سنبھالیا علی نی آخیا علی میں بادشاہ بننا چاہیے میں خلیفہ بننا چاہیے بلاؤ معلوم ہویا قرآن کا حافظ بن جانا ہو رہے قرآن کی گہرائی نو پہنچنا ہو رہے قرآن کو میرے مہربانی جی جی میرے औरत ज कमजोर थी कमजोर काम जिम्मेदार संभाल दी नहीं बाल औखे संभे पानी पिला मरद बेचारे दिम्मेदारी इन औखी होती तंग आके झाड़ा ही पा छी नहीं, नहीं। एक बंदे सामभना जिंद वास्ते औखा है बेचारी क्यों एडी मुसीबत पाई पूरा मुल्क ही सामी करी हो گل کر کلو اگلے گالا بھی کٹتے سونے دی گل گارا کیبیاں گالا پیج एह ज मुजरम लीग आजरम लीग आना पुछो बदर मियाो मियाो मियाोान घर दी चंकी नहीं ते ते आखना तुन के रखो तुन के रखो मैं खोद अखा ना मोची दरबार जलसा प्या हो बदर भीर जी खूम जी नक रखो वो उतो प्या के तुनक रख्या होनक रख्या होना ही बनती चंकी घर च बैठी इनकी बखवास तो नहीं सुनेगी ना میں گیا سنڈ والے پاس ویکیا تھا, تھا لگی ہے باجی لکھ دی جلے جو بن گیا دلیا کا کی ہوں ایمان نال اے میرے مالک مسلمان بد بہد سبق پڑھائی آئی مردہ غیرت تھا عقل کر فطرت دے ندام دے خلاف نہ ہونے دے رن کی حکومت فطرت دے خلاف آئی ایک دوسرا نے آخی ہوئے کوفر شرک نال غیرت رکھے جب وی کوشش کر کوشش کر انسان نیدھے رات لیا آپ بھی موومنٹ جی بنیا ہے لوگوں بھی مومن بنان دی کوشش کرا بالو می بار